باب نمبر بیالیس کھانے کے مفتات و مصالح، روزے نہ رکھنا اور کھانے پینے میں مشغول رہنا صوفی حسن نیت سے آراستہ ہوتا ہے اس کا مقصد درست اور اس کا علم درست ہوتا ہے بنا بری وہ آداب کی پابندی کرتا ہے اس طرح اس کی تمام عادات عبادات بن جاتی ہیں اور اس طرح صوفی کا نہ صرف تمام وقت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام زندگی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہبا ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کل انََ سولا و نسخی و محیا و مماتی رب العالمین پارہ نمبر آٹھ سورہ انعام اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور موت تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے چونکہ صوفی ضرورت بشریہ کا محتاج ہے اس لیے عادات سے متعلق چیزیں اس کے کاموں میں خلل انداز ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کی بیدار مغزی اور حسن نیت ان عادتوں کو محصور کر لیتی ہے اس وقت اس کی عادتیں منور ہو کر عبادات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ عالم کی نیند عبادت ہے اور اس کا تنفس تصبی ہے بائیں ہما کے نیند سراپا غفلت بلکہ عین غفلت ہے لیکن ہر وہ چیز جو عبادت میں ممد و مددگار ہو وہ عبادت میں داخل ہے یعنی اسی بنا پر عالم کی نیند کو بھی عبادت میں شمار کیا گیا ہے تناولِ تعام کی اصل تناولِ تعام بھی ایک اہم امر ہے چنانچہ اس کے لیے بھی معلومات کثیرہ کی ضرورت ہے کہ یہ دینی یا دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے کھانے کا تعلق جسم اور قلب دونوں سے ہے اس سے بدن کا قوام یعنی زندگی ہے جیسا کہ اس سلسلے میں قانون الہی جاری و ساری ہے علاوہ ازیں جسم قلب کے لیے بنزلہ سواری کے ہے اور انہی چیزوں سے دنیا اور آخرت کی تعمیر ہوتی ہے ایک روایت ہے کہ جنت کی زمین ایک چٹیل میدان ہے جس کے نباتات تسبیح و تقدیس ہے اور جسم انفرادی حیت میں فطری فطرت حیوانیہ پر پیدا کیا گیا ہے جو دنیا کی تعمیر میں ممد و معاون ہے اور روح و قلب کو فطرت ملائقہ پر پیدا کیا گیا ہے جس سے آخرت کی عمارت کی تعمیر میں مدد ملتی ہے اور ان دونوں کے اجتماع سے دنیا اور آخرت کی مصالح وابستہ ہیں اللہ تعالی نے اپنی حکمت کاملہ او بالغہ سے آدمی کو مخصوص ترین روحانی اور جسمانی جواہر سے مرکب فرمایا ہے اور اس کو زمینوں اور آسمانوں کی منتخب اشیاء کا خزینہ بنایا ہے چنانچہ اس عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور اس کی تمام اشیاء کو خواہ وہ اس قسم نباتات ہوں یا ان کا تعلق حیوانات سے ہو انسانی جسم کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے یعنی نباتات و حیوانات کو بطور غذا استعمال کر کے اپنے جسم کی بقا کا سامان فراہم کرتا ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے خلق قلکم ما فل اردی جمیہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اس نے تباہ کو پیدا کیا جس سے مراد حرارت رطوبت برودت اور یبوست یعنی خشکی ہے اور ان کے باہمی ارتباط او آمیزش سے نباتات کو پیدا کیا اور نباتات کو حیوانات کی بقا کا ذریعہ بنایا اور حیوانات کو آدمی کا تابع فرمان بنا دیا تاکہ وہ اپنے جسم کی بقا کے لیے حیوانات کو اپنی معاش بنائے اخلاط اربعہ کا اعتدال اعتدال مزاج ہے ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ میدے میں پہنچتا ہے اور میدہ میں یہ طباہِ اربعہ یا اخلاط اربعہ موجود ہیں اور ہماری غذا میں بھی یہ اخلاط اربعہ جیسا کہ مذکور ہوا پائی جاتی ہیں بس جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ بدن کے مزاج میں اعتدال برقرار رکھے تو میدے کی تمام تباہ یعنی اخلاط اپنی متضاد اخلاط کو غذا سے اخذ کر لیتی ہیں یعنی میدے کی حرارت غذا سے برودت کو اخذ کرتی ہے اور ربوطت اور رطوبت یبوست کو حاصل کرتی ہے اس طرح مزاج انسانی اعتدال پذیر ہو کر کجی یعنی بیماری سے محفوظ ہو جائے جاتا ہے جب اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ قالب کو فنا کر دے اور تعمیر جسمانی کو ویران اور برباد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت ہر طبع یعنی ہر خلط غذا سے بجائے مخالف جنس کے ہم جنس کو اخذ کرتی ہے ایسی صورت میں مزاج درہم برہم ہو کر جسم کو بیمار کر دیتا ہے ذلك تقدیر العزیز الحکیم کہ اس وقت خداوند دانا و بینا کا یہی فیصلہ ہوتا ہے حضرت وحب بن منب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں حضرت آدم علیہ السلام کا احوال اس طرح پڑھا ہے کہ خداوند قدوس فرماتا ہے میں نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے جسم کی تخلیق چار چیزوں سے کی یعنی رتوبت یبوست برودت اور حرارت سے یہی سبب ہے کہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا جو یا بس یعنی خشک ہے اس کی رتوبت پانی سے حاصل ہوتی ہے اور حرارت نفس کے ذریعے بہم پہنچتی ہے اور برودت روح سے میسر آتی ہے اور اس تخلیق اول یعنی تخلیق آدم کے بعد میں نے جسم کے لیے مزید چار اخلاط بنائیں جن پر میری اجازت سے وجود جسمانی کا دار و مدار ہے اور ہر خلط کا وجود دوسری خلط کے وجود پر منحصر ہے کوئی ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور وہ اخلاط یہ ہیں سفرہ سودا خون بادی اور بلغم پھر میں نے اخلاط اولین کی ایک ایک خلط کو دوسری قسم کی اخلاط کی ایک ایک قسم کے اندر قائم کر دیا چنانچہ سودا کو خشکی کا محل ٹھہرایا اور رتوبت کو سفرہ میں جگہ دی اور حرارت کا مقام خون کو بنایا اور برودت کو بلغم میں جگہ دی یعنی یبوست سودا رتوبت سفرہ حرارت خون آبادی اور برودت بلغم میں ہے بس اگر یہ چاروں اخلات جن پر جسم کی بنیاد قائم ہے بدن میں بحالت اعتدال ہیں اور ان میں افراد و تفرید نہ ہو بلکہ یہ ایک بقدر ربع ایک چوتھائی دوسری خلط کے اندر موجود ہو نہ اس کی زیادہ نہ کم ہو تو جسم کی صحت کامل قائم رہے گی اور انسان تندرست ہوگا ورنہ نہیں اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان میں سے کوئی خلط بھی اگر زائد ہو گئی اور دوسرے کو شکست دے کر زیادہ ہو جائے اس پر غلبہ پائے تو اس کا نتیجہ بقدر اس کے غلبے کے بیماری ہوگا جس قدر غلبہ زیادہ ہوگا اسی قدر بیماری زیادہ ہوگی اور دوسری خلطیں کمزور پڑ جائیں گی غذا میں سب سے اہم بات میں سب سے اہم بات اس کا حلال ہونا ہے حلال وہ چیز ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے یعنی شرن اس کو برا نہ کہا گیا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت بہت کچھ سہولت پیدا فرما دی ہے اگر شریعت نے اس قدر سہولت نہ دی ہوتی تو دشواری کا سامنا ہوتا اور حلال چیز کا حصول سخت دشوار ہو جاتا تناول تعام اور آداب صوفیہ صوفیہ کرام کا کھانے کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ منام حقیقی کا اس نعمت پر شکر ادا کر سکیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کھانا کھانے سے قبل وضو کرنے سے مفلسی دور ہوتی ہے البود قبل تعمی ینف الفقر یہ مفلسی کے دور کرنے کا باعث اس سبب سے ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے نعمت اللہی کا ادب کے ساتھ استقبال ہے جس سے شکر نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور شکر نعمت ازدیاد نعمت کا سبب ہے بس ہاتھ دھونے سے نعمت میں اضافہ اور مفلسی کا ازالہ ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بن احب احبر خیر بلی ہی فل غدا تعلی جو کوئی چاہے کہ اس کے گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہو تو جب کھانا سامنے لایا جائے تو وہ وضو کرے اور اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس چیز میں سے نہ کھاؤ اس ارشاد ربانی کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا جانا مراد ہے اس کے وجوب میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے صوفی کو اس کے وجوب کے اختلاف سے بہتر نہیں صوفی تو اس کی ظاہری تفسیر سے وقوف کے بعد یہی سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے چنانچہ اس وقت وہ خدا کے ذکر کو فریضہ وقت اور لازمہ ادب خیال کرتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کھانے پینے سے چونکہ نفس کا قیام اس کی خواہشات کا اتباع ہوتا ہے بس اللہ کا ذکر اس کی دوا اور اس زہر کا تریاک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اصحاب کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ اسی اسنا میں ایک بدوی آیا آ گیا وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا اس نے دو لقمے کھا لیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کھانا کھانے سے قبل اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا لہذا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے اور اگر کوئی ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو بعد میں بسم اللہ اولی ہی و بسم اللہ آخری ہی پڑھے قلب کی بیماری اور اس کا علاج مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب پہلا لقمہ لے تو بسم اللہ کہے اور دوسرے لقمہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جب پانی پیئے تو تین گھونٹ میں پیے پہلے گھونٹ پر الحمد دوسرے گھونٹ پر الحمد رب العالمین اور تیسرے گھونٹ پر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے جس طرح میدے میں اخلاط ہیں جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں اور وہ غذا کے مزاج سے موافقت کرتے ہیں یعنی وہ ہضم ہو جاتا ہے اسی طرح قلب کا بھی مزاج ہے اور اس کا اخس... اور اس کے اخلاط ہیں اور تباہ ہے اور وہ بھی علیل ہو سکتا ہے لیکن اس کو صرف ارباب ہوش ہی جانتے ہیں اور وہی اس کی رعایت کر سکتے ہیں اور وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قلب کا مزاج کھائے ہوئے ایک لقمے سے بھی ناساز ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لقمہ کے کھانے سے تیش کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے فضول کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے اور کبھی قلب میں قسلم یعنی غفلت و کاہلی کی برودت پیدا ہو جاتی ہے جس کو پابندی اوقات اور فرائض میں کوتاہی کی طرف مائل کرتی ہے اور کبھی اس میں سہو و غفلت کی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار رنج و عالام کی یبوست کا قلب شکار ہو جاتا ہے جس کا باعث لذات اجلا ہوتی ہیں بہر صورت یہ ایسے عوارض ہیں جن کو ایک بیدار مغذ ہی جلد سمجھ لیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جسم کے تغیر کے باعث قلب کا مزاج بھی اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے بس جب جسم کے لیے حالت اعتدال ضروری ہے تو دل کے لیے تو بدرجائے اول ضروری ہوئی بلکہ جسم کے مقابلے میں بہت جلد اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے ایسے انحراف سے قلب بیمار ہو جاتا ہے اور قلب کی موت جسم کی موت ہے بس اللہ کا نام ایک ایسی مجرب نافع دوا ہے جو نہ صرف برائیوں سے صحت بخشنے والی ہے بلکہ یہ دل کی بیماری کو بھی دور کر کے شفائے کامل بخشتی ہے اللہ کا ذکر کے ساتھ تخم پاشی حکایت ہے کہ جب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ سفر سے توس واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ کسی قریبی گاؤں میں ایک بزرگ ایک کامل مقیم ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ امام حجت الاسلام تصوف کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے امام غزالی نے ان کی ملاقات کا قصد کیا ان بزرگ سے امام صاحب کی ملاقات ایک ایسے جنگل میں ہوئی جہاں وہ گہوں کی تخم پاشی کر رہے تھے جب ان بزرگ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو تخم پاشی چھوڑ کر وہ ان کے پاس آئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے یعنی بات چیت کی اس اسنا میں ان بزرگ کہ ایک مصاحب نے آ کر ان سے بیج مانگے تاکہ اس ملاقات کے دوران پاشی کا کام وہ انجام دیں مگر ان بزرگ نے ان کو بیج دینے سے انکار کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انکار کا جب سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور قلب اور ذکر الہی کے ساتھ تخم پاشی کرتا ہوں اور مجھے یہ توقع ہوتی ہے کہ جو اس فعل کے گہوں کھائے گا اس کو برکت حاصل ہوگی لہذا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تخم پاشی کا کام ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو بغیر حضور قلب اور ذکر اور ورد ذکر کر کے اس کو انجام دے یعنی بغیر ذکر و حضور قلب کے تخم پاشی کرے ایک بزرگ کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے قبل وہ قرآن پاک کی کسی صورت کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے اور اسی تلاوت کے دوران وہ کھانا کھا لیتے تھے تاکہ ذکر الہی کے انوار سے کھانے کے تمام اجزا معمور اور منور ہو جائیں اس طرح کھانے کے بعد کوئی برائی رونما نہیں ہوتی تھی اور نہ ان کے مزاج قلب میں کوئی تغیر پیدا ہوتا تھا یہ ذکر الہی کی برکت ہوتی تھی ہمارے شیخ ابوالجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کھانے کے وقت بھی نماز پڑھتا ہوں اس قول سے اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے کے وقت بھی حضور قلب موجود ہوتا تھا جو تناول تعام کی صورت میں دیگر مشاغل سے روک دیتا تھا ان کی ہمت میں اس وقت بھی تفرقہ نہیں پڑتا تھا وہ کھانا کھاتے وقت بھی حضور قلب اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کے عظیم اثر مشاہدہ فرمایا کرتے تھے اور کبھی وہ غفلت سے دوچار نہیں ہوتے تھے قدرتِ لاہی میں غور و فکر کھانا کھاتے وقت قدرتِ لاہی میں غور و فکر کرنا بھی ذکر میں داخل ہے مثلا انسان دانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صنعی میں غور کرے کہ کچھ دانت ایسے ہیں جو غذا کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں اور کچھ دانت غذا کو پیستے ہیں یعنی کس قدر عظیم قدرت ہے یا اس بات پر غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منہ میں ایسا میٹھا پانی پیدا فرمایا ہے جو منہ کا مزہ بگڑنے نہیں دیتا اس کے برعکس آنکھوں میں نمکین پانی پیدا کیا ہے تاکہ وہ خرابی سے محفوظ رہیں یا اس بات پر غور کرنا کہ منہ اور زبان سے ایسی رتوبت خارج ہوتی ہے جس سے غذا کے نگلنے اور چبانے میں آسانی ہوتی ہے اسی طرح قوت ہاضمہ کو کھانے یعنی غذا پر اس طرح غلبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ غذا کے اجزاء کو الگ الگ کر دیتی ہے یعنی غذا کا تجزیہ کرتی ہے اور جگر بھی قوت ہاضمہ کو مدد دیتا ہے بلکہ جگر تو آگ کی مانند ہے اور میدہ ہانڈی کی طرح یعنی میدہ کی ہانڈی جگر کی آگ سے پکتی ہے بس جس قدر جگر خراب ہوگا اسی قدر ہاضمہ کم ہوگا اور غذا کو باقاعدہ نہیں پکائے گا یعنی ہاضمہ خراب ہو جائے گا اور ہر عضو کو اپنا ضروری حصہ توانائی کا نہ مل سکے گا اور اسی طرح تمام دوسرے اعضاء جگر تلی اور گردے گردوں سے متاثر ہوتے ہیں یعنی یہ دوسرے آزا پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کی شرح بہت طولانی ہے جو اس کی شرح کے مطالعے کے خواستگار ہیں وہ تشریح الاضا پر کتابیں ملاحظہ کریں وہ قدرت الہی سے ششدر رہ جائیں گے اور انہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح اعضا ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور باہمی تعاون سے غذا کی اصلاح کرتے ہیں اور غذا سے قوت حاصل کرتے ہیں ہضم ہونے کے بعد غذا کس طرح خون فضلہ اور دودھ میں تقسیم ہو جاتی ہے اب پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس تعزیہ سے اللہ تعالی کس طرح فضلہ اور خون سے اس دودھ کو پیدا فرماتا ہے جو خالص اور آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے بس کھانا کھاتے وقت ایسی باتوں پر غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا پتہ چلانا بھی ذکر میں شامل ہے قلب کی اس بیماری کا علاج جو غذا سے پیدا ہوتی ہے کھانے کے اس بیماری کا علاج جس سے قلب کا مزاج متغیر ہو جاتا ہے یا دل بیمار ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالی غزہ کو اس کی اطاط میں مددگار بنائے اور یہ دعا پڑھے المحمدن و عل آل محمد وما رزن مم تحب عونا لنا اون ما تحب وما مَ زویت ان مم توحب اج الف لنا عل تحب